أما أبادوا فأعوذوا بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من الله تعبيكم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّاقَاةَ وَأَتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ صدق الله العظيم وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شق لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى وإن جاء داءنا على وإن جا هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي سادة الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقجة من لساني يصبه قولي آمين يا رب العالمين جہاد سے متعلق بار بار ہر زمانے میں ہر دو چار سال کے بعد جیسے کمپیوٹر کو وائرس لگ جاتا نا ایسے کبھی کبھی کو کمپیوٹر وائرس چھوڑ دیتے ہیں لوگ کسی ایک کوئی تقریر کر دی کوئی مضمون لکھ دیا کوئی پی ٹی وی نے کسی عقلمان صاحب کو لا کے بٹھا دیا تو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ تو اس کے لیے ہمیں بار بار وضاحت کی ضرورت یوں پڑتی ہے اور تذکیر کی اور ریمائنڈر کی اور یاد دہانی کی اور اس کی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ شاید ہم لوگ اس بات کو ابھی صحیح طریقے سے سمجھے نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم عرب نہیں ہیں ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے ورنہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہاد کے بارے میں جو ہے وہ مس گائڈ کر سکے جوہد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کوشش جیسے آپ کہتے جدو جوہت ویکنسی بھی ڈھونڈتے آپ لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑی جدوجہد کیا مگر ابھی تک مجھے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو بڑی جدوجوہت کیا مگر ابھی تک بکی نہیں کوئی گاڑ نہیں ملا خریدنی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی بھاگ دوڑ جدوجوت کش میں جسے کشا کش کا نام ہے جدو جی جوت یہ جوڑ جو ہے اس میں یک طرفہ فیل پایا جاتا ہے یہی جوت کا جو مادہ ہے جب جہاد میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں دو طرفہ عمل پایا جاتا ہے کشاک کش کہاں ہوتی ہے جہاں کوئی دوسرا کھینچنے والا بھی ہو اکیلا آدمی کھینچتا رہے تو اس کو کشا کش نہیں کہتے اس کو آپ کشش کہہ سکتے لیکن کشا کش وہاں ہوگی جہاں یہ بھی کھینچ رہا اور وہ بھی کھینچ رہا اس کا نام ہے کشاک کش. کشاک خسو دریا ہے دیدنی کوسر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے تو ایک طرف زمانہ ہو دوسری طرف چند دیوانے ہوں تو اس کا نام جہاد ہوتا ہے یا کشا کش ہوتا ہے تو جو ہوگا یک طرفہ عمل جس طرح قتل یک طرف عمل ہے کوئی آدمی جا رہے دوسرے نے قتل کرتی ہے وجہ بچائے بغیر قتل کرتی کوئی پتا نہیں یک طرفہ فیل لیکن کتال کتاب کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے قتل کی کوشش کی تھی جنگ کتاب کا مطلب ہے جنگ اس نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی اس نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی لہٰذا وہ ہو گیا کتال اسی سے جب بنا جہاد تو جہاز کا مطلب ہو گیا دو طرفہ عمل کسی بات کو منوانے کے لیے انہوں نے بھی جدوجہد کی انہوں نے بھی جدوجوت کی بن گیا جہاد ڈرسی کولا والوں نے بھی بڑی محنت کی پیسے خرچ کیے کوکا کولا والوں نے بھی بڑی یہ کیا ہے یہ جہاد ہو رہا ہے اپنی مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے اور فیلڈ کو گین کرنے کے لیے اس کا نام ہے جہاد پرانے حکیم نے سورہ لکمان میں استعمال کیا کہ اگر تیرے ماں باپ وسیع انسانہ بے والد ہیں ہم نے ماں باپ کے بارے میں انسان کو وسیعت کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیکن جا جا کا اگر وہ جہاد کریں تیرے ساتھ لے تشرے کا بھی ماں کا بھی علم ان کے تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا تو وہاں ماں باپ جو بھی ٹیکنیک اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں بچے کو بھوکا رکھ رہے ہیں اس کو کپڑے نئے نہیں دے رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں ماں بچی داروں کا واسطہ دے رہی ہے باپ اپنی مشقت کا واسطہ دے ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو قرآن نے جہاد کا نام دیا لیکن جہاد کون سا ان جہادا کا اعلان سُچ رہے کبھی ماں نہیں چلا کبھی علم فلا تو ماں اگر وہ اس پر انتہائی کوشش کر رہے ظاہر اگر وہ آرگو کر رہے ہیں شیر کے حق میں تو بیٹا شیر کے خلاف آرگو کر رہا ہے تو جہاد تو ہو گیا تو جہاد کا مطلب ہے دو طرفہ کوشش ٹھیک ہے پھر اب جہاد کے ساتھ جب فی سبیل لگے گا تو پھر یہ ڈیفائن ہوگا کہ کس کے لیے ہو رہا ہے جہاد فی سبیل دنیا بھی ہے جہاد فی سبیل تاغوت بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے یہ مختلف اس کی ڈیفینیشن ہے جب فیس بل لگے گا تو کھل کے معاملہ سامنے سامنے آ جائے گا کہ یہ کس کے لیے جہاد ہو رہا ہے دیکھتے ہیں جو لوگ سارا دن تابوک اٹھاتے وہ ہندوستان کے راجستان کے ہندو سولہ درم اور پندرہ درم پہ کام کرتے ہیں خود ہی میسن ہے خود ہی مزدور ہے خود ہی پہلے سیمت بناتا ہے تابوک اٹھا کے وہاں پاس رکھتا ہے اور پھر خود ہی اٹھا کے وہ کام کر رہا ہے اور سولہ درم لیتا ہے یہ کیا ہے یہ جہاز فی سبیل دنیا ہے پسینے نکل رہے ہیں اس ہاتھوں میں چھالے اسی طرح مہاجر مائیگریٹ ہو گیا جی مائیگریشن کا ویزا لگ گیا جی تو مہاجر تو ہیں کنیڈا میں جو بھی لوگ جاتے ہیں مہاجر بن کے جاتے ہیں مائگریشن کا ویزا لگوا کے جاتے لیکن وہ کون ہے وہ مہاجر فی سبیل دولار ہے ڈالر کے مہاجر ہیں ان میں کیس تھی ایک مکہ کے اندر تو ایک صاحب کی لونڈی تھی ان صاحب نے ان کو آزاد کر دیا لیکن ان کے عشق میں مبتلا تھی جب وہ آزاد ہو گئی تو ان کی مرضی ہو گئی اب وہ پیچھے پیچھے پھرتے تھے وہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہ بھی پیچھے مدینہ آ گئے تو انہیں کہا جاتا تھا مہاجر قیس یہ قیس کا مہاجر اسلام کے لیے ہجرت کر کے نہیں آئے کہ آ حضور صلی اللہ اس کا حال دے کے ایک دفعہ سفارش بھی کر دی کہ میں کیس اس کا خیال کرو شادی کرنا چاہتا ہے وہ آزاد کر کے شادی کرنا چاہتے تھے یہ جب آزاد ہوگی تو انکار کرتی ہے نہیں کرتی تو ان کا کہ حضور آپ یہ حکم دے رہے ہیں یا سفارش ہے اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو میرے ساتھ آنکھوں پر میں نکاح کر لیتی اور اگر یہ آپ کی سفارش ہے تو میں نہیں مانتی آپ نے فرمایا یہ سفارش ہے حکم تازی میں روکن نہیں کرتا ٹھیک پھر مجھے اس کی حاجت نہیں ہے لیکن بارہ لاز کرنے کا مقصد ہے کہ وہ مہاجر کون تھے مہاجرے ام قیس کا مہاجر ہے ہم مہاجر وطن چھوڑ کے آئے ہیں لیکن مہاجر دراہے میں ہم درم کے مہاجر ہیں کوئی ڈالر کا مہاجر ہے جب سبیل لگے گا اسی طرح قتال ہے کوئی وطن کے لیے کتاب کرتا ہے وہ قتل فی سب فی سب وطن ہے اللہ نے فرمایا اللہ جی نہ فی سبیل فی سبیل اللہ و اللہ جی فی سبھی تابوت فی سبیل جب لگے گا تو پھر معاملہ ڈیفائن ہوگا کہ بھائی کون کس کے لیے کتاب تو کوئی آدمی بھی دنیا میں اس جہاد سے خالی نہیں ہے ویب سائٹ پہ بھی جہاد ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ جہاد ہو رہا ہے میڈیا جو ہے اس پہ وہ ٹی وی کا ہو وہ پرنٹنگ پرنٹڈ جو ہے وہ میڈیا ہو اس پہ ہر جگہ جہاد ہو رہا ہے لیکن کہیں وہ ڈالر کے لیے ہو رہا ہے کہیں اپنے بینک بیلنس کے لیے ہو رہا ہے کہیں کس کاج کے لیے ہو رہا ہے کہیں کس, کارز کے, لیے ہے کہیں کس کارز کے لیے ہو رہا ہے جہاد ساری دنیا میں جاری و ساری ہے پھر ہمارے جہاد کے لیے ہمیں نکو کیوں بنایا جاتا ہے اور ہم کیوں مادرتے تراشے کے نہیں نہیں ہم تو مجاہد نہیں ہیں ہم تو جہاد نہیں کرتے نہیں نہیں یہ ہمارے باپ دادا نے کیا ہوگا لاگا ان کی غلطی آپ ہمارے سر نہ منڈے ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں جو جس طرح کرتا ہے مجبوری کے نام پر فورن جو ہے وہ اب اسلام کو ذمہ کر دیتے ہیں جی مجبوری ہے جہاد تو کرتے ہوں گے سکھ جنہوں نے دنیا کے آئین تبدیل کروا لی ہے جنہوں نے دنیا کے قوانین تبدیل کروا لی ہے پگڑی کو نہیں ہلانے دیا اپنے بالوں کو نہیں ہلانے دیا انہوں نے جہاد تو وہ کرتے ہوں گے ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ادھر رہا ہے اور ادھر ہم سفایا کرتے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں اور ہم بڑے جمجو لوگ ہیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس کا نام لے کر اٹھے جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ کلمہ یہ تقاضا کرتا ہے وہ جو چار استراحات ہیں قرآن حکیم کی چار اصطلاحات اس کتاب کو پڑھیے گا اس میں کہا گیا کہ یہ جو اللہ نام کی ہستی ہے وہ کبھی بھی مغلوب ہو کر رہنے کے لیے تیار نہیں اور جو بھی اس کا کلمہ پڑے گا اسے اس کو غالب کر کے رکھنا ہو قرآن مجید کو آپ نے کبھی نیچے رکھا ہے جہاں بھی کوشش آپ کی یہی یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید اونچی جگہ پہ اور قرآن مجید والا جو ہے جس کے وہ فرامین جس کے وہ احکامات ہیں وہ نیچے ہو کے رہ سکتا ہے کہیں اس کتاب کے ساتھ آپ کا بیہیویئر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صاحب سموہ ہے وہ سما والا ہے وہ بلندی والا ہے وہ سما علا ہوں وہ فی الحاب وہ جو آسمانوں کا الہ ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے زمین میں بھی اسی طرح مانا جائے جس طرح آسمانوں میں مانا جاتا ہے جیسے علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ جب تک تیری مرضی زمین پر بھی اس طرح پوری نہ ہو جس طرح آسمانوں پر پوری ہوتی ہے تب تک میرا کام پورا نہیں ہوتا یہ تو کرتا ہے اس کے غلبے کی کوشش اب جب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جنا دینا حال خالق دینا حال میں جب کیس چل رہا تھا محمد علی جوہر پر بغاوت کا جو جیسا بیٹھے تھے ان کی بیک سائیڈ پہ فوٹو لگا ہوا تھا ملکہ کا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری مجبوری ہے میں نے جس کا کلما پڑھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے وفادار رہو اور مجھے سر بلند کرنے کی جد و کرو آپ کی مجبوری یہ کہ جس کا فوٹو آپ کے پیچھے لگا وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے سر بلند کرنے کی کوشش کرو وہ کہتی ہے میرا آڈر اوپر ہو میرا رب کہتا ہے میرا آڈر اوپر ہو یہ تو لڑائی دو ربوں کے درمیان ہے اگر میں اس کا وفادار ہو جاؤں تو اپنے رب کا غدار ہوں گا اور اگر میں اپنے رب کا وفادار ہوں تو لازمن اس کا غدار ہوں گا اور مجھے یہ میں اقبال جرم کرتا ہوں آئی پلیٹ گلیٹنگ کہ میں ملکہ کا غدار جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لیا میں وفادار ہوں دو وفاداریاں نہیں میں مشرک نہیں ہو سکتا اگر میں اس کا وفادار ہوں تو لازمن اس کا غدار ہوں میں دو کل میں برابر اونچے نہیں ہو سکتے ایک کو نیچے رہنا پڑے گا اور میرا رب یہ کہتا ہے کہ ہم تکون اکلی مت اللہ الہولیا اللہ کی بات اوپر ہونی چاہیے آپ اندازہ کریں سید تاء اللہ شاہ بخاری نے قدم چود کیوں میں محمد علی جو جی؟ اس بات ح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جدوجہد ہر میدان میں ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے ہر نظریہ کرتا ہے یہ کوئی صرف اسلام کا خاصہ نہیں اشتراکیت نے جدوجہد نہیں کی, کی یہ جسے جمہوریت کہتے ہیں دین جمہور ایسے ہی آ جاتا ہے اس نے جدو جوڑ نہیں کی بڑے بڑے خونی انقلاب ہیں ان کے اور آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ نے بھی تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ پہ ٹینکو سے ابھی گھوڑے بسائے گئے ماشرہ کیا گیا ہے کون غلبہ نہیں چاہتا یہ ہمارے رب کا قصور نہیں ہے جی مسلمان جہاں بھی ہوتے یہ غلبہ چاہتے مسلمان کے اندر ایک بات ہے کہ نہ اس کا رب جھک کے رہنا چاہتا ہے نہ اس کا دین جھک کے رہنا چاہتا ہے وہ اپنا نفاذ چاہتا ہے وہ بادشاہ کے فراہمی بادشاہوں کے بادشاہ کے فرامین اب اس کے لیے ایک نیچرل جب آپ نے ایک کلمہ پڑھا آپ نے ایک اعلان کیا لا وہ لا وہ ہے کہ اگر اصلی دل سے پڑھا جائے تو زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے کس لا کے اندر اتنا زور ہے لا الہا, آپ نے تمام الوہیتوں کا انکار کر دیا تمام غلبوں کا انکار کر دیا تمام رنگ کھرج کر آپ نے اتار دیے ہیں اور سب کا اللہ اللہ کا پینٹ کیا جب آپ نے یہ کہہ دیا ان قالو ربون اللہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اربابن متفرکن خیر ان املہ الواحد القحال ہمیں متفرق رب نہیں چاہیے ایک رب ہے از قانو ف رب نا ربو جب وہ ڈس گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے وار ہو گیا آپ نے اس پرسکون معاشرے میں ایک کنکر پھینک آپ دیکھتے ایک پرسکون جھیل ہے اس میں آپ ایک کنکر پھینک تو ایک دائرہ سا بن جاتا ہے وہ دائرہ پھر پھیرنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے لا کا اعلان کیا تو آپ نے ایک کنکر پھینک دیا کہ آج میں کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں ایک کا حکم مانوں گا میں ایک کے پیچھے چلوں گا وہ کہتا ہے کہ بتوں سے جس نے بغاوت کا حکم دیا نہیں وہ ہوگا خدا کسی کا میرا خدا نہیں آپ نے کہہ دیا میں نے اللہ کی مانی رسول کی معنی ہے تو پہل آپ کی طرف سے ہوئی اس کے بعد ایک آٹومیٹکلی ایک سسٹم شروع ہو جاتا مشین چلنی شروع ہو جاتی ہے جب آپ دودھ کے دیکھتے کے اندر گلی کے اندر ڈولے کے اندر ٹپکا دیتے ہیں دہی کا قطرہ اس کو جاگ لگا دیتے تو اگلا پروسیس آپ سو جاتے ہیں پھر لیکن اس گلنی کے اندر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور صبح آپ کو دہی بنا ہوا ملتا ہے اور پھر آپ اس میں جناب وہ مدانی چلاتے اور مکھن بناتے سلسلہ شروع آپ نے کلمہ پر دیا تو ایک پروسیس شروع ہو گیا سرگوشیاں شروع ہو گئیں پاگل ہے دیوانہ ہے کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں ہوتا نیا نیا جوان ہے ٹھیک ہو جائے گا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ابھی پتا چل جائے گا جھکتا ہے نہیں جھکتا ابھی اس کی بیٹی کو طلاق دے دیں گے دیکھنا پھر سارا کچھ یہ ایک چین ہے واقعات کا ایک تسلسل ہے جو شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور وہ دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں ان اللہ جین مستقام کہا گیا کہ اس استقامت کے اندر قیامت ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے استقامت کا فرشتے آسانی سے نہیں اترتے یہ کہا دینا کہ میرا رب اللہ ہے میں اسی کی مانوں گا اس کے خلاف کسی کے اطاعت نہیں کروں گا زمانہ آپ کو قدم قدم پر اطاعت کے لیے جھکائے اس کو چھوڑو ہماری مت ماں بیوی بچے محلے والے گاؤں کا چودھری مکھیا گاؤں کا پھر اور جو تابوت بیٹھے ہوتے وہاں پہ قدم قدم پہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک دفعہ جھکا لیں اور آپ یا تو جھک جائیں گے یا نہیں جھکیں گے جھک گئے تو وہ بیج مر گیا نہ جھکے تو جہاد کا اگلا مرنا شروع ہو گیا کوئی لالچ بھی ہو سکتی کوئی لالچ بھی ہو سکتی ہم آپ کو فلاں ادا دے دیں گے بس آپ یہ ختم کر اور پرسیکیوشن بھی ہو سکتا ہے بچا ہوا کیا جا سکتا ہے زمین پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے پلاٹ کو دبایا جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی آپ جھکے بات ختم ہوگی نئی جھکے اگلا مرحلہ شروع ہوگا یہ ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ جھکے نہیں جہاں آپ جھک گئے وہاں وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ایک آدمی پہلے چکر میں پیچھے رہ جائے دوڑ ہوتی ہے نا سات چکروں کی وہ پہلے چکر میں پیچھے رہ جائے یا چھ چکروں میں آگے رہے اور ساتویں چکر میں پیچھے رہ جائے جیتتا تو کوئی نہیں کوئی صفائی کے نمبر ملتے ہیں فنش لائن پہ نہ پہنچے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر تو کوئی نہیں کہتا کہ یار اس آدمی کو وہ 6 نمبر ہے چکر جو ہے یہ آگے رہے چھ سوت پہلے نمبر پر رہا ہے کوئی اس کو صفائی کے نمبر دے دو کوئی نہیں دیتا آپ پہلے مرحلے پر ہمت ہار بیٹھے یا آخری مرحلے پر ہمت ہار بیٹھے اگر فنیش لائن مالم یوگاگر اگر جان نکلنے کا وقت آیا ہے تو آپ استقامت پر نہیں تھے تو پچھلا سارا پھر رہا جائے گا تھا ولاسلم <مُسْلِمون> جب موت کا وقت آئے تو تمہیں حالت اسلام میں جان تمہاری مسلم کی سے جان جانی چاہیے اس میں آپ کی بات کے مقابلے میں بات آئے گی آپ کو بات کرنی پھر آج کر زمانہ ایڈوانس ہو گیا اس کے مقابلے میں اخبار بھی ہوگا اخبار کے مقابلے میں آپ کو اخبار جاری کرنا ہے ہفت روزہ کے مقابلے میں ہفت روزہ ان کے تقریر کے مقابلے میں تقریر کروانی ہے ان کی تعلیم کے لیے کالج ہے آپ کو اپنا کالج بنانا ہے کہ جہاد کے لیے جو بھی جد و جس زمانے میں آپ کریں گے وہ جد جو حضرت جوہ علیہ السلام نے وہ نہیں کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نام اس کا بھی جہاد تھا وہ چوک میں کھڑے ہو کر صبح سے شام تک پتھروں میں دفن ہو جانا اس کا نام بھی جہاد وزیر اقبال نے کہا کہ صبر حسین صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں و حن بھی ہے عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جنگ نہیں لڑی ہے لیکن وقتہ خز اللہ ابراہیم خلیلہ ابراہیم کے اپنے امتحان تھے اللہ نے بدرو حنین کے بغیر ان کو خلیل بنایا حسین کا اپنا امتحان تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتحان تھے امتحان بدل جاتا ہے تقاضہ ایک ہوتا ہے آپ لوگ جو اخبارات کے لیے کوشش کرتے ہیں جو دو دن میں دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اخبار چل جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا افسروضہ کامیاب ہو جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں آپ کو میڈیا کی طاقت کا اندازہ نہیں ایک آرٹیکل لکھ کے ایک آدمی لاکھ انسانوں کی رائے کو تبدیل کر دیتا ہے اشتراکیت نے زیادہ تر کام جو ہے وہ میڈیا پر کیا ہے اور یہی آر آج کل ہمارے کیپیٹلسٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں این جب آپ کی توجہ ہوتی ہے خبرنامہ نامہ لگنے والا ہوتا ہے اور جناب سیکنڈ رہتے ہیں تو فورن وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ دے دیتے ہیں این جا جب کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے اور آپ ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں ٹیم کا انہوں نے اپنا اس کے اندر کیوں انہیں پتا ہے کہ اس وقت انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے لہذا اپنی بات ڈال دو یہ کیا ہے تو اس وقت کا جہاد جو لوگ میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں لٹریچر تقسیم کرتے ہیں دروس کا اہتمام کرتے ہیں دروس کے لیے لوگوں کو فون کرتے ہیں یہ رائے گاں جانے والا نہیں ہے یا بنیا مسقال حبت من فاتحت سما اللہ آپ کی آپ نے جو کی ہے جہاں کی ہے فون پہ کی ہے لٹریچر تقسیم سین ہے ایک ایک قدم کسی نے لکھ کے رکھ لیا تو اللہ اور قیامت کے دن اللہ تعالی لے آئے گا غلام تو من ہو اس میں کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی پھر اگر کفر اپنے دفاع میں کفر آپ کی آواز کو خاموش کرنے میں تلوار اٹھاتا ہے تو آپ مقابلے میں مسواک نہیں اٹھائیں گے مسواک کے فضائل اپنی جگہ پہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا مسجد نبی میں پہلا دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جلایا اور سن نو ہجری میں جلایا مکہ آٹ کو فتح ہو گیا دیا جلانے کو تیل حضور کے گھر میں نہیں ہوتا تھا لیکن نو چم چم کرتی تلوارے تھیں انہیں میں ظلفکار بھی تھی اور وہ توپ کاپی میوزیم ترقی کے اندر آپ کو مل جائیں گے جب تاغوت جس زبان میں بات کرتا ہے آپ کو اسی زبان میں اس کا جواب دینا ہے ہم نے جہاں شروع کیا تھا کوئی تلوار سے شروع نہیں کیا تھا مظاہروں سے شروع ہوا تھا نا پروٹیسٹ سے شروع ہوا اور پروٹیسٹ کرنا بنیادی حق ہے انسان وہ جو بنیادی حقوق کے علامتار بنے پھر تھے انہوں نے اس حق کو مارنے میں ساتھ دیا مظاہرے نہیں کرنے دیئے بچیوں کو سیتا ہے لاکھوں کے مجمے کو گولی چلائی ہے بندوقوں سے جب انہوں نے اس کو روکا ہے تو اس کے مقابلے میں بندوق آئے گی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے تو بات یہ ہے کہ جب تاحت اپنے دفاع میں جب وہ بات کرنا چاہتا ہے ایک صاحب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر یہ نہیں کہتے تھے کہ محمد جھوٹ بولتے ایک لفظ بھی پورے تاریخ کے اندر کافروں کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگایا وہ یہ کہتے تھے بندہ سچا ہے کوئی جن چمٹ گیا ہے دماغ کا کوئی معاملہ ہے لہذا جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بندہ سچا ہے اللہ نے فرمایا والا قاد نالم ہونا بھی ہمیں معلوم ہے والا قاد نالم ہو ہم اچھی طرح جانتے کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں دکھی کر دیتی فَإنَّهُمْ لَا اللَّهِ مگر بھی تو غور کرو کہ یہ ظالم تمہیں تو جھوٹا نہیں کہتے میری ہے تو کو جھوٹا کہتے مجھ پہ کیا قیامت گزرتی ہے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سچے قرآن جھوٹا ہے تو ایک صاحب کو انہوں نے ارینج کیا وہ جو تین مطالبے تھے نا حضور کے پاس لے کر آئے تھے کہ سرکار دیکھیں اگر آپ نے یہ موومنٹ شروع کی ہے بادشاہ بننے کے لیے تو گو ہمارا مزاج نہیں ہے مگر ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے سارے قبیلے انہوں نے اپنا وفد چن کر بھیجا تھا مشترکہ پارلیمانی وفد آیا ہے ہم سارے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور اگر سرکار کوئی مال دولت چاہیے تو حکم کریں ہم ڈھیر لگا دیں اور تیسری بات یہ شادی کرنی ہے جس خاندان کی جس لڑکی پہ ہاتھ رکھیں گے ہم شادی کروا دیں اور اگر کوئی معاملہ جن جنات والا ہے تو ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہے ایک حکیم کو لے کر آئے ہوئے ڈاکٹر اپنے پیسے پر دوپہر کا وقت تک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے بچے حسب معمول پیچھے لگے ہوئے تھے تو ان حکیم صاحب کو بتایا گیا تھا کہ یہ فلاں ٹائم آپ کو ملیں گے اینڈ اسی ٹائم بچے پیچھے لگے ہوئے ایک وہ حکیم اور ایک آدمی اس کے ساتھ اور انہوں نے انہوں بچوں کو بگا دیا جڑ کر اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو بتیجے اس حکیم نے کہا کہ تیری قوم تیرے بارے میں اچھی سوچ رکھتی ہے یہ تیرا برا نہیں چاہتے یہ لوگ تیرے خیر خواہ ہیں دیکھو تمہارا قصور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی جن جناب کا اثر ہو گیا ہے کوئی آسے کا اثر ہو گیا ہے اور اگر تم اجازت دو بتیجے تو میں تیرا علاج کر لوں آپ نے فرمایا چاچا چا آپ بات کریں چچا کی بات سنی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دونوں دیوار کے ساتھ ٹیک کے کھڑے ہو گئے اس کی بات تسلی سے سنی میں یہ بات اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب بات کی کفر نے تو حضور نے بات کی لیکن جب طاقت سے کفر دبانے آ گیا تو مقابلے میں طاقت وجالی ملنا دن کا سلطان النسی اب اللہ طاقت کو میرا مددگار بنا اب بات کے مقابلے میں بات نہیں اب تلوار کے مقابلے میں تلوار چاہیے اس کی بات سننے کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بات پوری ہو گئی فرمایا ہاں بھتیجے بات پوری ہو گئی اپ نے فرمایا پھر میری بھی سنو اپ نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدو ونستعینہ ونستغفروہ ونؤمن بہ ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ارشد اللہ اللہ اللہ و اشد محمد رسول اللہ صلی اللہ جب کفر تلواریں لے کر مٹانے آیا ہے تو صفیں بنائی تیر چلانے کا طریقہ سمجھایا ہے اگر نماز پڑھانے کا طریقہ پڑھنے کا طریقہ حضور نے بتایا تو تیر چلانے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا اس ڈگری پر چلانا ہے نیزا چلانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے تو پھر تو اس سطح پہ جب کفر جی زبان میں بات کرے گا آدمی ہے تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں اب اس نے بندوق زور پر زبانوں کو تالے لگانے کی کوشش کی ہے کسی کا حق چھیننے کی کوشش کی بڑی عجیب منطق ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور آپ کی متاث چھیننا چاہتا ہے تو آپ اس کو فیس کریں اگر آپ اس میں مارے گئے تو شہید اپنی عزت اور اپنے مال کے دفاع میں اگر آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید اور اگر اس کو مار دیا آپ نے تو کسان کوئی نہیں دس کوئی نہیں اب بھی یہی ہے سیلف ڈیفنس میں یورپ میں بھی یہ قانون ہے سیلف ڈیفنس میں آپ نے کسی کو قتل کر دیا آپ بری جائیے تو مومنوں کی تو عزت بڑی سانجی ہے مومنوں کا مال بھی سانجا ہے مومنوں کی عصمت بھی سانجی ہے ان مومنوں نے مومن تو سارے بھائی بھائی المن المن کل بنیاد مومن تو مومن کے لیے دیوار کی طرح ماتال المومن فی توارتے کا جیسا دن واحد یہ ایک جسد ہے اگر آپ کے پاؤں پر کوئی کلاڑی چلاتا ہے تو آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے تو اگر ہاتھ پر چلاتا ہے تو بھی دفاع کرنا ہے سر پہ مارتا ہے تو بھی دفاع کرنا ہے سینے پہ مارتا ہے تو بھی دفاع کرنا ہے محمد بن قاسم صاحب کہاں سے گئے کیا ہوں گے یہ جدوجہد ایک لازمی نتیجہ ہے اور اگر آپ کا ایمان اصلی ہے تو آپ اس جگہ پہنچیں گے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس زمانے میں بھی یہ کہا تھا کہ صاحب یہ تھوڑے دن اور اگر محنت ہو جاتی دعوت و تبلیغ ہو جاتی تو شاید زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے یہ تلوار والا معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہے فرما کو کالو ربانہ نو لاکھ جل ان قریب پر تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو ہم تھوڑا سا اور لوگوں پر کام کر لیتے تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا تو تمہیں بڑا ناپسند لگا وہ آسان تک رہتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے بڑی عجیب نیچر ہے اس کلمے کی میں نے کہا نا کہ جو الہ ہے قرآن جہاں کہیں بھی ہوگا نیچے رکھنے کی چیز نہیں ہے مرفوعات ہے یہ اوپر رکھ کر کے اسی طرح اللہ کا معاملہ الہ جہاں ہوگا منوائے گا تابع ہو کے نہیں رہے گا وہ متا ہے متی نہیں لہذا مومن ابھی ایک ادارے میں انگریزوں کی کمپنی ہے کمپنی اس میں تین چار پاکستانی رکھے انہوں نے نکال دیے اب اور کو ڈھونڈ رہے کہا بھائی پاکستانیوں کو نہیں رکھنا کیوں نہیں رکھنا کہتے جی یہ ذرا سی بات ہوتی ہے ان کو دباؤ تو یہ پلٹ کے جواب دے دیتے بھائی جواب کیوں دیتے اس لیے کہ یہ بڑے متوقع لوگ تھوڑا برداشت کر لیں گے دو چار دن لیکن اس کے بعد یہ پھر سپرنگ کی طرح اٹھتے ہیں یہ معاملہ اسلام پورے کے پورے کے ساتھ مارول القادری کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی اتنا ہی یہ اوپرے گا جتنا کے دبا دو گے کو جتنا آپ دبا کے چھوڑیں گے اتنا زیادہ اوپر جائے گا ریئیکشن میں جہاں یہ جتنا دبائے گئے وہاں یہ اتنی شدت کے ساتھ اٹھے اور دنیا میں یہ کیوں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میدے میں اگر ڈال لی جائیں تو میدے کا تعلاب ان پہ اثر نہیں کرتا وہ اسی طرح نکل جاتے ہیں اگر مسلمان سچا مسلمان ہے تو دنیا کے کسی نظام کو بھی یہ ہزم نہیں ہوتا ہندوستان کی سرزمین ایسی سرزمین تھی کہ جو مذہب آیا وہ یہاں اس طرح مٹ گیا ہے کہ آپ کہیں کہ ہے تو وہ نہیں ہے بدھزم وہ نہیں تھا جو ہندوستان میں آ کر ہوا ہے کوئی اور چیز اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایک ایسا دن یہ ہضم نہیں ہوتا جہاں بھی رہتا ہے جس معاشرے میں رہتا اس معاشرے کو موشن لگے رہتے یہ فرانس میں ہوتے تو وہاں بھی اسکاف کا جھگڑا ان کی سمجھ میں نہیں لگتا یہ کیسے لوگ ہیں یہ پینٹ شرٹ پہن بھی لیتے ان کی خواتین بھی پہن لیتی ہے جیسا کچھ ہوگا کہ آپ نے دیکھا جو خواتین وہ ہو کے آ رہی ہیں پینٹ شرٹ میں بوسنیا میں آپ نے دیکھا لیکن ایک حضور نے فرمایا کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک خاص ہڈی ہے باقی سب کو مٹی کھا سکتی ہے لیکن وہ بچ جاتی اسی سے انسان کو اگایا جائے گا اسی سے انسان کو اٹھایا جائے گا یہ کتنا بھی مٹ جائے وہ کہتے نا کہ سالن جل بھی جائے تو دال سے پھر بھی اچھا ہوتا کہتے تو سالن ہی ہے نا یہ جہاز لیکن اس کی اپنی اصل کبھی نہیں مرتی آپ دیکھیں ستر سال کے بعد ماسکو کی مسجد میں ان کو اجازت ملی ہے ان بچاروں کو پتہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھتے کیسے کرسیاں لے کر مسجد میں گئے ہیں کرسیاں ڈال کے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے مسجد میں یہ سکون ہے کہ مسلمان تھے مسجد کے ساتھ سے ہمارا تعلق تھا مسجد میں ہم آ گئے اور وہاں جو پاکستانی گئے ہوئے تھے تعلیم کے لیے انہوں نے انہیں کہا کہ میں مسجد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے مسجد میں اس طرح بیٹھتے ہیں اب وہ مسلمانوں پاکستانیوں کے ہاتھ جو وہاں پڑھنے گیا ہے وہ کہتا کہ میں اپنے, اپنے آپ کو بڑا گار سمجھتا تھا لیکن جب وہاں میں نے دیکھا وہ لوگ میرے ہاتھ چوب ہے کس کو پتا ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے کیسے اور میں ان کی جماعت کرا رہا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں اور وہ کچھ ہوا پھر جب احساس ہوا اسے کہ میں کون ہوں چہرہ دکھا دیا انہوں نے تو وہ اٹھا پھر یہاں ہے وہ صاحب فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ مسجد کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے میں مسلمان ہوں وہ دین اگر چھوڑ دے آج بھی تو وہ لوگ انہیں لینے کے لیے تیار ہے جیسے آپ کے یہاں انہوں نے کہا کہ تم اپنی چھٹیاں مکہ کے ساتھ منانی چھوڑ دو اور تم اپنے نام ان کے ساتھ رکھنے چھوڑ دو سنسکرت نام رکھو چھٹیاں ہمارے دن جو ہے وہ ہمارے مناؤ تب ہم مانیں گے کہ تم ہندوستانی ہو پھر تمہیں امان مل جائے یہ کیا ہے کا دن وہاں ہوتا ہی تمہاری یہاں ہوتی تو یہ جہاں کہیں بھی ہے فلپین میں ہزم نہیں ہوتے جہاں کہیں بھی ہیں برما میں ہے نہیں ہے زمو کیمپوں میں رہ رہے ہیں انتہائی گری ہوئی زندگی گزار رہے مار لیکن یہ سلاح کرنے کے لیے کچھ اصول ایسے ہیں جن پر سلاح کرنے کے لیے تیار نہیں یہی معاملہ کشمیر میں ہے وہاں ہمارے کشمیر کی بنسبت وہاں پہ کام زیادہ کیا انہوں نے فائنانشلی وہ لوگ سالڈ ہیں سری نگر اور مظفر آباد کو آپ آب دیکھیں تو مظفر آباد اس کے مقابلے میں ڈھوک لگتی ہے لیکن وہ لوگ ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے ان کا تقاضا یہ نہیں کہ ہمیں بلڈنگ اور پلازے بنا دو ان کا تقاضا وہی ہے لا الہ الا اللہ والا کیا قصور ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے قصور یہی نکلے گا اللہ جی نوکھے جمندی آرہم و ام والن و رب و ان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ کسی کی ربوبیت ماننے کے لیے تیار نہیں اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں ہر سطح پر کام کرنا ہے ان کے رسالے کے مقابلے میں رسالہ ان کے اخبار کے مقابلے میں اخبار ان کے ٹی وی اسٹیشن کے مقابلے میں ٹی وی سٹیشن ہر سطح پہ کوئی گیپ نہ رہے اسی طرح میں نے جمعے میں کہا تھا کہ ہمیں انٹرنیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے دین کے بارے میں اور ہمیں جواب دینا ہے جن کی رسائی انٹرنیٹ تک ہے ان کا جو ہے وہ معاملہ تو اب جسارت بھی انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے ضرب مومن بھی انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے اسی طرح الفاروق بھی انٹرنیٹ پہ آ جائے گا یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو کیا کہیں یہ جہاد نہیں یہ جہاد ہے سو فیصد جہاد ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں آٹھویں مہینے میں جو ہوتا ہے ساتویں میں ہوتا ہے وہ جب دو یا ٹو یا تھری ویکس کا ہوتا ہے تو بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا وہ ففٹی ٹو ویکس کا ہوتا ہے اگر وہ تھری ویکس کا مر جائے گا تو ففٹی ٹو ویکس کا ہوگا کون یہ جو آپ یہاں کر رہے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں گلتی کاشیز کی ضرورت نہیں کام ہم کچھ نہیں کر رہے جی ہم تو نوکریاں کر رہے ہیں لوگ جانے دے رہے ہیں جی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جڑوں والا کام ہے زمین سے پانی لیتی ہے زمین سے کھاد لیتی وہ اوپر دیتی ہے لہٰذا وہ متفق علا حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ من جہازہ غازیاں فقط غزہ اور جس نے اس غازی یعنی حملہ آور جو ہے مجاہد اس کے بال بچے کی کفالت کی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں اسے سکون فراہم کیا وہ وہاں مطمئن رہے کہ میرے بچے پیچھے بھوکے نہیں مریں گے اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے اس کے تیروں کو تیل لگایا ہے اس نے بھی جہاد کیا ہے اور جس نے اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے نال کا بندوبست کیا اس نے بھی جہاد کیا تو یہ مختلف سٹیجز ہیں اس جہاد کے اور اس کی انتہا کلائمیکس اس کا جو ہے وہ پیک جو ہے ضرورت السنام چوٹی جو ہے وہ, وہ ہے جو جان اور مال اللہ کی راہ لگا دیتے ان اللہ علوم بین الحم الجلہ یو فی النفی سبیر و قرون آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے چلیں گے اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے آپ جو کپڑا پہنے ہوتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے تو آپ اس کپڑے کے اچھے ہونے کے بارے میں بھی دس دلیلیں دیتے ہیں. اس کا نام جہاد ہے آپ اسلام کے حق میں اگر دس کلمے کہتے ہو تو اس کا نام جہاد ہے اس کا نام تبلیغ ہے اگر وہ کہتا کہ اسلام جو ہے وہ تو پرانا نظام ہے آج کل کہاں چل سکتا ہے اور آپ ثابت کر دیں کہ جی ہاں وہ نظام آج بھی چل سکتا ہے اور آج سے چودہ سو سال بعد بھی چل سکے گا تو آپ نے جہاد کا کام کیا یہی تبلیغ یہی دعوت ہے اور جس قسم کے آدمی سے آپ کا پالا پڑا ہے اس قسم کا جواب آپ نے اس کو دیا اس کی تیاری کی یہ بھی جہاد ہے مناظرہ بھی حضور نے کیا قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ نہیں کیا الحمدرا اللہ حاجہ, حاجہ محاجہ مجازلہ مناظرہ اللہ جی عطا اللہ الملک کالا ابراہیم اور ربی اللہ سے یو شیو امید کالانا شیوا امید کالا ابراہیم فن اللہ شمس فاتح الما یہ مناظرہ نہیں کہا ان کو کس نے توڑا ہے کہا جناب لگتا تو اس طرح کہ یہ جو بڑا ہے نا فالح کبیر و اگر آپ لاجک سے دیکھیں حضرات اور جو بھی آپ کی تھیوری ہے کو پکڑنے کی اس کے لحاظ سے تو دیکھ لیں تھوڑا بھی اس کے پاس ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے یہ جو بڑا ہے اور بت سے بھی یہی لگتا ہے کہ اسی کھانا خراب نے کیا ویسے کہ یہ ہیوی ویٹ اور اگر نہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں اپنے معبودوں سے فتح ان علیہ السلام یہ جھوٹ نہیں بول رہے یہ دائرہ تنگ کر رہے جس طرح ایک وکیل دوسرے وکیل کو گھیرنے کے لیے کرتا ہے وہ ان کے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ یہ بول نہیں سکتا فرمایا فت الم ان تو کیا ہوا نتیجہ وہی نکلا فرا جاؤ امپو سے اپنے گریبانوں میں کیا ہوا؟ کے پھر اپنے سر جھکا دیے جھکانے ابراہیم کو لائے سے سر ان کا ابراہیم نے جھکا دیا کس سے مناظرے کہ ماں کون ابراہیم کیوں ہمارے سے کچے مارتے ہو تم کیوں مذاقیں کرتے ہو تم تمہیں پتا یہ نہیں بولتے پتھر گئے اس وقت فرمایا ہے افاتا کو کیا تم ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اپنی خبر بھی نہیں دے سکتے اف اللہ والی بات من امدون اللہ تم پر بھی اف ہے اور جن کو پوچھتے ان پر بھی اف ہے تو عرض کرنے کا مان یہ مجادلہ مناظرہ نہیں مناظرہ ہے تو مناظرہ مجادلہ مقاتلہ مجاہدہ یہ سارے جہاد کے مختلف اسٹیجز ہیں اور جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس उस سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا اللہ شاہ بخاری کے اندر تقریر کی طاقت پہ بیٹھ کے پورے لاہور کو آگ لگا دی جب حضور کو گالیاں لکھی ایک ہندو نے تو وہ رویا ہے وہ بندہ اور ٹانگے پہ بیٹھ کے اس نے پورے لاہور کو آگ لگا دی تقریریں کر کے اور ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہے غازی علم دین شہید بارہ آنے لے کے گھر سے نکلا ہے چار آنے کا چاقو لیا بندہ مار دیا اس نے اطالو شاہ بخاری نہیں مار سکتا تقریر کر سکتا کیا ہوتا اللہ شاہ بخاری لیکن بندہ نہیں مار سکتا وہ کام کسی دین کا تھا تو جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا آپ تقریر اچھی کر سکتے اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے اٹھائیے اباری جس بات اللہ نے دولت دی ہے آپ اس کو خرچ کیجیے لکھنے کی صلاحیت دی ہے بیٹھ کے آرٹیکل لکھیے یہ جہاد ہے یہاں آپ کسی انگلش اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ کے نظریے کے خلاف بیان کیا گیا خط یہ پیکس کیجیے لکھ کے بھیجیے مطالعہ کیجیے وہ جو دو درم آپ اس نیت سے اخبار لینے میں خرچ کرتے ہیں کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ہمارے کاس سے متعلق تو کوئی بات خلاف نہیں لکھی ہوئی اور اگر لکھی ہوئی تو میں اس کا جواب دوں گا تو وہ دو دن بھی آپ نے جہاد میں قبض کیے ہیں تو مختلف مرائل ہیں آپ اپنی صلاحیت کو دیکھیں اور آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اس کی تیاری کریں واہر داوان الحمد للہ رب اللہ